کل ہم ایک مسئلہ پڑھ رہے تھے جس کے اندر شوہر نے اپنی بیوی سے تو اس کے اندر امام محمد رحمہ محلہ سے دو روایتیں آ رہی تھیں ایک روایت میں تو یہ فرما رہے تھے کہ پہلی صورت کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ دوسری صورت کے کے اندر جس کے اندر جس اس نے یوں کہا واحدتن کہ اولاشیا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی یہ مسئلہ کل ہم پڑھ رہے تھے امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل ہمارے سامنے آ تھی امام محمد رحمہ اللہ یہ فرما جو شک کی وجہ سے ختم ہو گیا لیکن انتی تالخن بدستور اپنی جگہ پر موجود ہے وہ اپنی جگہ پر اسی طرح موجود ہے اور لفظ سے انتی تالخن اب آج صاحبین رحیم اللہ کی دلیل مصنف عل الرحمہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں یہ میرے پاس ہے مکتبۃ البشرہ کی کتاب ہے صفحہ ہے شیخین محمود اللہ کی دلیل بیان رہے ہیں ہیںما شیخین کے لیے دلیل یہ ہے کہ ان السفہ متا بلا جب بے شک وصف کو جب قرین بلآدی عدد کے ساتھ ملایا جاتا ہے کان الوقو کار الوقو او بزی تو اس وصف کا وقوع اس وصف کا واقع ہونا عدد کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے عدد کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے یہ تو کتاب کہہ رہی ہے اب ذرا کتاب سے پہلے آپ مجھے سمجھو ایک ہوتا سیگا صفت سی گفت یہ دیکھیں تالقون یہ ہے سیگا صفت یعنی وصف صفت کا سیگا اس کے اندر ایک وصف کا ذکر ہے تو یہاں ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ جب وصف عدد کے ساتھ مل کر آئے جب وصف عدد کے ساتھ مل کر آئے تو عدد کا اعتبار کیا جاتا ہے جس کا اعتبار کیا جاتا ہے عدد کا اس وصف کا وقوع اس وصف کا وقوع عدد کے حساب سے ہوگا اور عدد کے ساتھ ہوگا کے ساتھ ہوگا اس کی ایک مثال دے رہے کہ اللہ طرح سے دلیل تنویری پیش فرما رہے وہ یہ کہ ان الاقال علی بہا اگر کسی شخص نے اس عورت سے کہا جس عورت کا نکاح ہو گیا تھا رخصتی نہیں ہوئی تالقن سلاسن انتی تعلقن سلاسن کہ تجھے تین طلاق ہیں تو طلاق والی ہے تین اب یہاں دیکھیں صفت دیکھے اور یہ آیا ہے عدد سلاسن کے ساتھ تو آپ یہ بات خوب جانتی ہوں گی کہ وہ عورت جس عورت کا نکاح ہو گیا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو وہ عورت صرف ایک تلا ہوتی ہے اس عورت کے حق میں یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہوں گی شاید تو اب یہاں پر واقع ہوں گے تین طلاق واقع ہوں گی ولو کان الفقوبی صنف الرحمٰ <الْوصفی> فرما رہے ہیں کہ اگر طلاق کا واقع ہونا معتبر ہوتا وصف کے ساتھ اگر طلاق کے واقع ہونے کا اعتبار وصف کے ساتھ کیا جاتا تو اس والی صورت کے اندر لال آغاز ذکر السلاق نکاح ہو گیا ہو رخصتی نہ ہوئی ہو ایک ہی طلاق کلا کے بائنا ہے اسی سے وہ عورت مغلزہ ہو جاتی تو لہٰذا یہاں جو تین کا ذکر کیا ہے یہ تو بیکار چلا جانے چاہیے تھا یہ تو لنگ ہو جانا چاہیے تھا کلام اگر اعتبار کیا جاتا تالکن سیگا صفت کا تو یہاں بھی تالکن کا اعتبار کہ جب صفت جب سیگہ صفت مل کر آئے عدد کے ساتھ تو وہاں عدد کا اعتبار ہوتا ہے وہاں کس کے اعتبار ہوتا ہے عدد کا اعتبار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس صورت کے اندر تین طلاقیں واقع ہوں گی تین طلاقیں واقع ہوں گی وہی کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عدد کا اعتبار حقیقتی انحصوف وہ فرما رہے کیوں کیونکہ یہ واقع ہونا حقیقت میں یہ انما هو حقیقت میں واقع ہوتی ہے وہ ایک محضوف موصوف ہے موصف ماہانہ انتی تالکن تطلیقتوں قدتن علامہ یہ آپ پیچھے بھی پڑھ کے آ چکی ہوں گی کہ وہاں پر بھی یہ بتلایا تھا کہ انتی انتقن کی اصل ہے انتی انتقن کے بعد تتلیقت واحدتن ایک مصدر معصوف ہے انتی تتلی قتم واحدتن یہاں یہ انتعال در اصل اس عبارت سے ہے اس عبارت یہاں پر ایک عبارت معذوف ہے پوری عبارت یوں ہوتی ہے انتی انتعالقن تتلیقت واحدتن واحد پر ایک موسوف کی ہے واحد یہ پوری عبارت ہے. کہتا ہے وہاں پر ایک عبارت معروف ہے انتالقن تتلی قتم واحد تتلی مصوف وہاں پر معذوف ہوتا ہے اور واحدتن جو عدد ہے اس کی صفت بن رہا ہوتا ہے مرا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے تو ویزا کان القان الد النا چل لا کان الاق اور جب واقع ہونے والی چیز مکان لادد وہ ہے مکان لادد وہ عدد ہوتا ہے نات جو کہ صفت بن رہا ہوتا ہے جو کہ صفت بن رہا ہوتا ہے اچھی طرح سمجھے انتقن تتلی قطم یعنی جب انسان جو کہتا ہے انتقن تو دراصل وہاں پر ایک عبارت معذوق ہوتی ہے تتلی وہاں پر تتلی کا موصوف بن رہا ہوتا ہے اور اس کی صفت واحد ایک جب انسان نے یوں کہا انتی تالقن تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اس وجہ سے کیونکہ وہاں پر واحد صفت ہے تتلیقہ موصوف کی واحدتا صفت ہے واحد ایک وہ صفت ہے تتلی قطن کی اس وجہ سے وہاں پر ایک طلاق طلاق رجعی واقع ہوتی ہے تو وہاں کس کا اعتبار ہے عدد کا عدد کا اعتبار کیا جاتا ہے تو وہ فرما رہے وہی زعان الواق ماتان العدد کیا ہے صفت بن رہا ہے لہو تتلی کا اس طلاق کے لیے تو کان الشک فی شکاخلاً جب جب شک داخل ہوا صفت میں یعنی کہ عدد میں تو وہ واقع ہو گیا اصل اصل واقع ہونے میں کیونکہ بھائی واقع جو طلاق ہو رہی تھی وہ عدد ہی کی وجہ سے ہو رہی تھی واقع جو طلاق ہو رہی تھی وہ عدد ہی کی وجہ سے ہو رہی تھی تو جب عدد میں شک آیا تو اصل وقوع طلاق کے واقع ہونے میں شک آ گیا طلاق کے واقع ہونے میں کیا آ گیا شک آ گیا تو فلا یقع شعی یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی جب کسی نے یوں کہا انتقن واحد اولا شعی آئیے اس کی بات کر رہے ہیں دوسری والی مثال جس میں محمد رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہاں پر ایک طلاق رجوعی واقع ہو جائے گی کیونکہ شک آ گیا واحد پہ تو شیخین رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کے اندر جب شک آ گیا وہ طلاق تو واقع ہوتی ہی عدد کی وجہ سے ہے. جب یہ صفت عدد کے ساتھ مل کر آئے تو عدد کا اعتبار ہوتا ہے لہذا جب عدد واحدتن کے اندر شک آ گیا تو یہ اصل وقوع جو طلاق کا اس والے شک, شک کی وجہ سے کسی قسم کی بھی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جی سمجھ آ رہی نہیں سمجھے آئی کہ میں دوبارہ سے بات کروں جی آواز آ رہی ہے یہ بتلائیں آواز آ رہی ہے کہ نہیں جی آواز آ رہی ہے مسئلہ سمجھ آ گیا دوبارہ سے اس کو دوہراؤں یہ تھا کہ اگر کسی انسان نے یوں کہا انتی انتقن واحد اولاشی اس صورت میں اس صورت میں اختلاف ہیں امام محمد رحمہ اللہ فرمائی واقع ہوگی دلیل انہوں نے یوں دی کہ یہاں پر او کی وجہ سے واحدتن کے اندر شک آ گیا اولا اولاشرہ جو اس نے بولا او کی وجہ سے واحدتن کے اندر شک آ گیا ٹھیک ہے شک کی وجہ سے واحدتن کا تو اعتبار ختم ہو گیا لیکن انتی پورا کا پورا جملہ باقی بچ گیا اور انتی سے ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ انتی کی وجہ سے ایک طلاق طلاق رجعی واقع ہوتی ہے ایک طلاق طلاق رجعی واقع ہوگی جبکہ شیخین رحمہ محمد اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں اصل قائدہ یہ ہے کہ جب بھی سیوا صفت کا جب بھی سیوا صفت مل کر آئے عدد کے ساتھ تو وہاں پر اعتبار سیوا صفت کا عدد کی وجہ سے ہوتا ہے عدد کا اعتبار ہوتا ہے کہ جو عدد کی وجہ سے اس صفت کا حکم لاگو ہوتا ہے جیسے انہوں نے مثال دی کہ اگر کسی شخص نے اس عورت سے کہ جس, کی جس کا نکاح ہو گیا رخصت ہی نہیں ہوئی تھی اس عورت سے کسی نے یوں کہہ دیا انتی تالکن سلاسن تو یہاں پر بھی تین طلاق واقع ہوں گی کیوں کیوں کہ اعتبار عدد سلاسن کا کیا گیا ہے نہ کہ انتی انتن کا اگر انتی انتقن کا اعتبار کیا جاتا تو سلاسن جو اس نے بولا ہے یہ لگو ہو جاتا کیوں کیوں کہ سے ایک طلاق واقع ہو جاتی اور ایک طلاق ہی سے وہ عورت جس کیا نکاح ہو گیا ہو رخصتی نہ ہوئی ہو مغلزہ ہو جاتی ہے لہذا اس صورت میں سلاسن لگ جانا چاہیے تھا لیکن متفقن علی یہاں پر تین طلاقیں واقع ہوتی ہیں تو اس سے پتا چلا کہ جب جب بھی کہیں پر وصف اور صفت عدد کے ساتھ مل کر آئے وہاں اعتبار عدد کا ہوتا ہے لہٰذا اس واری صورت کے اندر جب اس نے یوں کہا انت تالقن واحد اولا شع اس کے اندر او کی وجہ سے واحد عدد کے اندر شک آیا اور اعتبار عدد ہی کا ہوتا ہے عدد ہی کی وجہ سے وقوع ہوتا ہے وصف کا جب عدد کے اندر شک آ گیا تو اصل وقوع جو چیز اصل واقع ہو رہی تھی وہ کیا تھی طلاق اس کے اندر شک آ گیا جب طلاق کے اندر شک آ گیا تو کسی قسم کی کوئی چیز واقع نہیں ہوگی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی یہ شیخین رحیم اللہ کی دلیل تھی یہ شیخین رحیم اللہ کی دلیل تھی اب اگلا مسئلہ ولو کالا انتی تالقن مع موتی او مع موتی کی اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ تجھے طلاق ہے میرے مرنے کے ساتھ او ماں موتک کی یا تیرے مرنے کے ساتھ سب سے پہلے یہ بات سمجھے کہ ماں کا جو لفظ ہے ماں کا لفظ جب اس کے بعد مستر آ جائے اچھی طرح سمجھنا جب ماں کے بعد مستر آ جائے اسی اصول کو آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ اسی کے اوپر ایک اور مسئلہ آ رہا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب ماں کے ساتھ کسی کو کوئی کیا آ جائے مہا کے بعد مستر آ جائے تو وہاں پر مع وہاں پر مادو کے معنی میں ہوتا ہے کس کے معنی میں ہوتا ہے باد کے معنی میں ہوتا ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں ایک اور مسئلہ اسی کے اوپر متأثر ہوگا تو میں فرما رہا تو عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی شخص نے یوں کہہ دیا انتی انتالقن ماہ موتی کہ تجھے طلاق ہے میری موت کے ساتھ یہاں ترجمہ نہیں ہوگا کیوں کیوں کہ ماں کے بعد موت مستر آ رہا ہے موت کیا موتن مؤت مستر آ رہا ہے اور اسی طرح اگلی مثال کے اندر او ماں مؤتک یہاں بھی موت مستر آ رہا ہے تو لہٰذا جب ماں کے بعد مستر آ جائے تو وہ بعد کے معنی میں ہوتا ہے تو یہاں اس, سے اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ تجھے طلاق ہے میری موت کے بعد یا یوں کہا کہ تجھے طلاق ہے تیری موت کے بعد تو فلئی سب کسی قسم کی کوئی چیز واقع نہیں ہوگی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی وجہ دلیل بیان فرما رہے ہیں دلیل یوں بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھے یہاں پر اس نے طلاق کو منسوخ کر دیا ہے لن ہو طلاق الى حالت منافیت اس نے طلاق کو منسوخ کر دیا ہے کہ اسی حالت کی طرف جو طلاق منافی ہے جو طلاق کیا ہے بالکل منافی ہے کیسے لنتا اہلیتی کیوں کیونکہ اگر وہ شوہر مر گیا تو اس کی موت یہ طلاق اہلیت کے منافی ہے یہ طلاق جب انسان مر جائے گا جب انسان مر جائے گا تو وہ طلاق دینے کا اہل ہی نہیں رہے گا لہذا یہ اس کی اہلیت کے منافی ہے مثلا یہ کہا تھا میری موت کے بعد تجھے طلاق ہے تو جب وہ مر گیا وہ طلاق دینے کا حل ہی نہیں رہا اس وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی دوسری صورت یا یہ کہا تھا کہ تیری موت تیرے مرنے کے بعد تجھے طلاق وہ مئ تو یو اور جب محل اور جب وہ عورت مر گئی تو یہ عورت کا مرنا یہ منافی ہے محلیت کے کیونکہ طلاق کا محل ہے عورت اور جب عورت ہی اس دنیا کے اندر نہ رہی تو طلاق کس چیز پر واقع ہوگی جب عورت ہی نہ رہی تو طلاق کس چیز پر واقع ہوگی تو جب محلیت ہی ختم ہوگی طلاق واقع نہیں ہوگی اس لیے فرما رہے ہیں کہ دونوں صورتوں میں کوئی چیز واقع نہیں ہوگی کیونکہ طلاق کو منصوبی ایسی صورت کی طرف کیا ہے کہ جن جو صورت طلاق کے منافی ہے یعنی جہاں طلاق پائی ہی نہیں جا سکتی پہلی صورت میں اگر مرد مر گیا تو جناب طلاق کا حال ہی ختم ہو گیا جو طلاق دینے کا احل تھا اور دوسری صورت میں محل ختم ہو گیا کیونکہ طلاق کی محل تھی عورت یہی فرمارے ولا بدھ مینہما جبکہ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا ہونا ضروری ہے ان دونوں کے بغیر کوئی چارہ تار ہی نہیں ہے اس وجہ سے طلاق نہیں ہوگی اگلا مسئلہ یہ ہے اوشک سم مینہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا مالک بن گیا اپنی بیوی کا مالک بن گیا اوشک سمہا یا بیوی کے کسی ایک حصے کا کیا بن گیا مالک بن گیا مالک بن گیا اس کے برخلاف او ملک مرتحا عورت اپنے شوہر کی مالک بن گئی یا شخص مینو یا اپنے شوہر کے کسی ایک حصے کی مالکہ بن گئی تو وقعت فرق تو ہی ان دونوں کے درمیان جدائیگی واقع ہو جائے گی لی, لی منافاتی بین الملکیں اس وجہ سے کہ دونوں ملکیوں تے دونوں ملکیت جو ہے ان کے درمیان منافعات ہیں یہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی یہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی یعنی دو ملکیتیں ایک دم سے اکٹھی نہیں ہو سکتی پہلی کی مثال کہ جب عورت مالکہ بن گئی اپنے شوہر کی تو اس کی مثال بر... اس کی مثال دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اما ملک یاہو عورت کا مالک بننا شوہر کا فل اجتماعی بین المالک یتی وملوکی تو یہاں تو اجتماع لازم آ رہا ہے مالکیت اور مملوکیت کا وہ کیسے وہ اس طرح کہ دیکھیں نکاح کی ملکیت کی وجہ سے عورت مملوکہ ہوتی ہے پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے عورت کیا ہوتی ہے مملوکہ اس کی مالکہ بن جائے گی تو ایک ہی انسان ایک ہی مرد ایک ہی انسان تو دو دو حیثیتیں ایک انسان کے اندر نہیں ہو سکتی کہ وہ مالک بھی ہو اور مملوک بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان غلام بھی ہو اور آقا بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو دونوں کے درمیان کیا ہے دونوں ملکیتوں کے درمیان منافع پائی،, پائی جائے گی اور اس وجہ سے ان کا نکاح باقی نہیں رہ سکتا ایک ہی ملکیت باقی رہ سکتی ہے لہذا اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان جدائی کی ہوگی وہ اما بالکل بہرحال شوہر کا مالک بننا یہاں دونوں ملکیتیں کیوں جمع نہیں ہو سکتی اس کی دلیل دے رہے دلیل سمجھے دلیل یہ ہے کہ ایک آزاد عورت جو ہوتی ہے ایک آزاد عورت قیاس کا تقاضا یہ جائے اس کے اوپر کسی قسم کی قید و پابند اسے نہ کیا جائے قید و بند اس کے اوپر نہ لگائی جائے قیاس کا تقاضا یہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک آزاد عورت کے اوپر کوئی انسان مالک بن ہی نہیں سکتا لیکن لیکن ضرورتن لیکن کیا ہے ضرورتن یہاں شوہر کو بیوی کا اس سے آگے تجاوز نہیں کرتی ضرورت ملکیت تھی جو مل کے نکاح حاصل ہو دی دی. یہ خلاف قیاس اور خلاف قیاس اپنے مورد میں بند ہوتا ہے اس سے آگے تجاوز نہیں کرتا خلاف قیاس جو چیز واقع ہوتی ہے وہ اپنے مورد ہی پر بند ہوتی ہے اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتی تو لہٰذا یہاں پر یہ ضرورت مل کے نکاح حاصل ہوتا ہے شوہر کو تو یہ ضرورت ملکیت تھی یہ جو ملکیت حاصل ہوئی تھی نکاح کی وجہ سے یہ ضرورت تھی اور یہ والی جو ملکیت ہے جب اس نے اپنی بیوی کو خرید لیا جب اس نے اپنی بیوی کو خرید لیا تو یہ قوی ہے یہ اصل ملکیت حاصل ہوگی جب قوی اور ضرورت دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہوگا تو جو ضرورت والی ملکیت ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا یہ ختم ہو جائے گی اور جو بعد میں اس کو ملکیت حاصل ہوئی ہے قوی مل یمین جسے کہتے ہیں مل یمین جو اسے حاصل ہوئی ہے اس کی گردن کا جو مالک بن گیا ہے یہ والی قوی تھی اس کی وجہ سے اس کا چھوڑنا ضروری ہے اس وجہ سے یہ دونوں ملکیتیں جمع نہیں ہو سکتی تو دونوں صورتوں میں شوہر مالک بنے اس وقت بھی دونوں ملکیتیں جمع نہیں ہو سکتی بیوی مالک بنے اس وقت بھی دونوں ملکیتیں جمع, جمع نہیں ہو سکتی دونوں صورتوں میں فرقت اور جدائی لازمی ہے ہاضا ہو المرام اللہ عالم بےحق